نحمده ونصليم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلنا سراطا مستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب صد اللہ النبی کریم آج کا جو عنوان ہے خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے مگر آج کا یہ عنوان اپنی اہمیت خود ہی اجاگر کرتا ہے گویا کہ یہ عنوان ایک پیغام ہے اور اہم پیغام ہے خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے یقیناً جب خوش قسمتی اتنی قریب ہو تو کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو اسے حاصل نہ کرے مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو خوش قسمتی قریب ہونے کے باوجود اسے حاصل نہیں کر پاتے انشاءاللہ اللہ اس حقیقت کو آج ہمیں سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی امت میں میں پیدا فرمایا یہ اس کا فضل عظیم ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا کہ جو آقا اپنی امت سے بے حد بے حد محبت کرنے والے ہیں اپنی امت کے لیے بے حد بےقرار رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ واری وسلم بہت آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ میری امت خوش قسمتی کو پا لے میری امت وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو پالے یوں تو ہر نبی کی آرزو ہوتی ہے اور ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے لیکن ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ مسلاط وسلام سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور اپنی امت کے لیے آپ نے سب سے بڑھ کر محنت اور کوشش فرمائی کہ آپ کی امت خوش قسمتی کو پالے وہ خوش نصیب ہو جائے وہ دونوں جہاں کی بھلائیوں کو پالے کبھی سجدے میں زار و قطار روتے اور اللہ امتی اللہم امتی کی سدائیں ہوتی جب اپنے رب از وجل کا دیدار کیا تو اس وقت بھی امت کو نہ بھولے کبھی یہ خیال ہوتا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں اس طرح دوسری امتوں سے وہ عبادت میں اور فضائل میں پیچھے رہ جائیں گی تو اس خیال سے غمگین ہو جاتے تسلی نازل فرمائی جاتی اور پھر ایک رات دے دی گئی کہ آپ کی امت اس رات میں اگر عبادت کر لے تو اسے ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور مختلف انداز میں بڑے پیارے پیارے انداز میں اپنی امت کو خوش قسمتی کے قریب کرنے کی کوشش فرمائی اور اپنی امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ اگر امت اس رہنمائی پر عمل کرے تو وہ خوش قسمتی کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتی ہے یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے امت کے لیے خوش نصیب ہونے کے کئی ذرائع بیان فرمائے لیکن جو آج موضوع ہے خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے اس موضوع کے تحت ہم یہ سماعت کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ باریکی وسلم کتنے پیارے انداز میں خوش قسمتی آنے سے پہلے اپنی امت کو خوش قسمتی کی اہمیت کا درس دے رہے ہیں اذا دخل رجب جب رجب کا چاند نظر آتا اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے اللہم بارک لنا لنافی رجب و شابان اے اللہ تو ہمارے لیے رجب میں اور شابان میں برکتیں آتا فرما وہ بلغنا رمدان اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما یعنی دو مہینے پہلے یہ دعا در حقیقت خواب غفلت سے اٹھا رہی ہے بیدار کر رہی ہے کہ اے میرے امتیوں اب صرف دو مہینے باقی ہیں کتنے پیارے انداز میں وہ بل لگنا اے ہمارے رب تو ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما رمضان المبارک کا پانا یقیناً خوش قسمتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولگ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی میری امت پر عذاب کرنا چاہتا تو انہیں رمضان کی دولت نہ دیتا رمضان المبارک وہ مبارک مکینہ ہے کہ جس کی قدر جو شخص کر لے وہ خوش قسمتی کو پا لیتا ہے مگر دیکھیں کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اسے غفلت میں گزار دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ باریک وسلم کتنے پیارے انداز میں خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں اور اشاد فرماتے ہیں لو العباد ما رمضان اگر لوگوں کو معلوم ہوتا رمضان مبارک کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں لت منت امتی انت کو ن سنت کلوہا تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان المبارک ہی ہو رمضان المبارک کے متعلق ہم احادیث و طیبہ میں چند فضائل سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع پر سنیں گے کہ اس مبارک مہینے کی قدر جو کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے خوش قسمت ہے تو ہم کس طرح اس مہینے کی ایسی قدر کریں کہ ہمارا نام بھی خوش نصیبوں اور خوش قسمتوں میں لکھ دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت لتنجد وتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان بے شک جنت پورے سال رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سجائی جاتی ہے اور یہ حدیث بات بھی گویا کہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جنت رمضان المبارک کے لیے پورے سال سجائی جاتی ہے جنت کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کے لیے لیکن یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کرتا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے وہ پہلی رات کہ جس رات ہم انتہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں مدرت کے ساتھ شابان المعظم میں انسان رمضان المبارک کی تیاری ضرور کرتا ہے مگر دوسرے اینگل سے وہ یہ سوچتا ہے کھانے پینے کی آئٹمس میں جمع کر لوں اگر میرا کاروبار ہے تو میں یہ دیکھ لوں کہ کاروبار میں ترقی کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنا چاہیے خاص طور پر جب شابان کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے تو انتہائی تھکا ہوا کہ پہلے دن کی تو بات ایسے بھی بد نصیب ہے کہ سگی طور پر تراوی بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ مبارک رات یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی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 اے جبرائیل زمین کی طرف اتر جاؤ پس پید مردت الشیاطین اور مردود سرکش جنات کو قید کر دو وغلہم بالاغلال انہیں زنجیروں سے جکڑ دو تم مقذفہم فالبحار پھر انہیں سمندر میں پھینک دو حتا لا یفسدوا علی امتی حبیبی صيامہم ان شیاطینوں کو بند کر دو تاکہ میرے حبیب کی امت کے روزے داروں کے یہ روزوں کو خراب نہ کر سکیں و یقول اللہ رات اللہ تبارہ کا وطالع رمضان مبارک کی رات ہر رات منادی سے یہ فرماتا ہے کہ تو اس طرح تین مرتبہ ندا کر رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے منادی اس طرح پکارتا ہے حل من سائل ہے کوئی مانگنے والا سلہ کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں ہل من تا بن ہے کوئی توبہ کرنے والا پو بلئی ہی کہ میں اس کی توبہ قبول کروں حل مستغر ہے کوئی مغفرت کا سوالی فأغفر له کہ میں اسے بخش دوں یا باغی الخری اقبل اے نیکی کرنے والے جلدی کر و یا باغی الشر اقصر اور اے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دے یہ مبارک راتیں ہیں کہ جب منادی اس طرح ندا کر رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب ان راتوں میں برکتیں پاتے ہیں راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں روتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے وہ ان راتوں کو گزارتے ہیں اور یقیناً رمضان کا پانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش قسمتی اب ہمارے بہت قریب ہے تو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے قرآن مجید فخان حمید میں سور توبہ آیت نمبر چھتیس میں اشاد ہے ان نئی شہور اللہ آشا شہرن في کتاب اللہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے یا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی گنتی بارہ ہے بارہ مہینے ہیں لیکن آپ دیکھیں الحم سے لے کر ورنہ تک پورے قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا اور وہ رمضان المبارک ہے شہر رمضان اللوی انزل الق القرآن رمضان کا وہ مہینہ کے جس میں قرآن نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ رمدان مغفور اللہ جو اللہ کی یاد رمضان میں کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے الله سافی لا خیبو اور رمضان المبارک میں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا ولی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اذا كان اب اللہ من شہری رمضان جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے وہ پہلی رات جس کا ابھی ذکر گزرا کہ پورے دن کی تھکن کے باعث پہلی رات میں عشاء اور تراوی بھی سکون سے اطمینان سے ننگی پڑی جاتی بعض تو ایسے محروم لوگ ہیں کہ عشاء کی نماز تک قضا کر دیتے ہیں لیکن وہ پہلی رات کے فرمایا نظر اللہ علیہ خلقی اللہ تبارہ و تعالی ساری مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اس پہلی رات و پھر فرمایا ولی اللہ فی کل یوم الف الفی عتیقی مینار رمضان المبارک کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے پر میں روزانہ الفی عتیق جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے فیضا کانت لئی لت عشرینا اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے پر میں آ تق اللہ فیحا مثلا جمی تق شہر کل روزانہ دس لاکھ اور پورے مہینے میں جتنے جہنمی آ آزاد کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کے برابر آخری رات اللہ تعالیٰ گناگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے قبل رمضان مبارک المبارک پانے کی دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا یہ دعا کرنا ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ نیک ایام یعنی ایام نیکی میں گزارنے کے لیے یہ مقدس ایام کو پانے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ایک موقع پہ اشاد فرمایا کہ مومن کی اگر عمر لمبی ہو تو اس میں مومن کا سراسر فائدہ ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو مہلت مل جاتی ہے کوئی بات اثر کر جاتی ہے وقت مل جاتا ہے اور وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور اگر نیکو کار ہے تو جتنے دن زیادہ گزارے گا اتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہو گئے پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے بھائی انتقال کر گئے تو پہلے شہید ہوئے تھے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد انتقال کر گئے دونوں کو خواب میں دیکھا گیا شہید سے بھی آگے وہ وہ بھائی تھے جن کا انتقال بعد میں ہوا تو خواب دیکھنے والے نے حیرت سے سوال کیا کہ آپ تو شہید ہوئے ہیں اور آپ کا مقام آگے ہونا چاہیے تو فرمایا گیا کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا اس نے جو اس کے بعد اتنے سجدے کیے ہیں اور ہر ہر سجدے کے عوض جو اس کے درجات بلند ہوئے ہیں اس کو کس شمار میں لاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا وہ بل لگنا اے ہمارے رب ہمیں رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرما ہم بھی یہ دعا کریں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 کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمایا صحابۂ کرم علیہ اس خوش قسمتی کو خوش قسمتی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا پا لینا بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ خوش قسمتی ان مانوں میں بھی ہے کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی قدر کرے اس کی حتمی مغفرت ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے تو صحابۂ کرام اس خوش قسمتی کو پانے کے لیے کس قدر اہتمام کرتے کانو یدم رمضان صاحب کرام چھ مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے اے اللہ تو ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما کتنے مہینے سے اہتمام ہوتا چھ مہینے پہلے سے یہ دعا کا سلسلہ جاری ہوتا سم ید اون ست تاشورین اے یت اور جب رمضان گزر جاتا تو تو چھ مہینے تک یہ دعا کرتے اے اللہ رمضان میں کی جانے والی عبادتیں قبول فرما یعنی گویا کے رمضان کی خوشی چھ مہینے منائی جاتی اور رمضان کے گزرنے کا غم جو ہے وہ چھ مہینے تک تاری رہتا اور رمضان کو یاد کر کے دعائیں کرتے اب آپ بتائیے کہ چھ مہینے سے صحابہ کرام علی مردوان جب رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعا کرتے تو آپ بتائیے جب رمضان قریب آنے لگتا تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی کیسے وہ دنوں کو گنتے ہوں گے اور کیسی رمضان کی تیاری کرتے ہوں گے کیا وہ ہماری طرح اس طرح کرتے ہوں گے کہ شابان المعظم میں بھی کاروبار میں مصروف رہے اور رمضان المبارک میں اپنے کاروبار کو مزید وسیع کر لیا کہ رمضان المبارک میں بھی عبادت کی توفیق نہ ملے عبادت کا وقتی نہ ملے کیا وہ ہماری طرح اس طرح کرتے ہوں گے کہ رات کو نکلے ہوئے ہیں مغرب کے بعد دکان پر ہیں آفس پر ہیں تھکے ہارے ہوئے ہیں چاند کا اعلان ہو گیا بھاگے بھاگے پہنچے راستے میں عشاء کی نماز پڑھی اور پھر بھاگے بھاگے جو ہے گھر پہ پہنچے ترابی ہوئی تو ٹھیک ہے نہ ہوئی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس طرح صحابہ کرام علی مردوان کیا رمضان کا استقبال کرتے ہوں صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کا یہ معمول تھا کہ شابان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آتا روزوں کی کسرت کرتے کثرت سے روزے رکھتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے کثرت سے اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کر دیتے یہاں تک کہ شابان المعظم میں تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے جس کا لینا ہوتا اس سے لے لیتے جس کا دینا ہوتا اسے اس دے دیتے اور رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالکل فارغ کر دیتے اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا عبادت میں ہماتن جو ہے وہ مشغول ہو جاتے اور پوری کوشش یہ ہوتی کہ رمضان المبارک کی وہ قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے صاحبۂ کرام نے یہ رہنمائی لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے کانا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شابان یعنی رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رسول اللہ شاب میں رکھتے پین کانا یسوم شابان کلو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے شابان میں روزے رکھتے اور حضرت عموم سلم فرماتی ہیں اللہ شابان یا سلحو رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں اس کسرت سے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے شابان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے یعنی مسلسل آپ شابان اور رمضان میں روزے رکھتے سل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمدان پوچھ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کون سا ایسا مہینہ ہے جس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں فقال شابان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان کے روزے اور اس کی وجہ رسول اللہ نے کیا بیان کی لی تعیمی رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے مانا یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان شابان میں عبادت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے تاکہ بدن کی سستی دور ہو ذہن اللہ کی طرف مائل ہو توجہ الا اللہ سے حاصل ہو اور جب رمضان المبارک شروع ہو تو ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا شروع حصہ غفلت میں گزرتا ہے اور ابھی کچھ عبادت کا ذہن بنتا ہے تو آخری راتیں آتی ہیں اور آخری راتیں عید کی خریداری میں گزر جاتی ہیں。رمضان آنے سے پہلے جیسے فرض نماز سے پہلے دیکھیں سنتیں رکھی گئی ہیں اگر فجر کے دو فرض ہیں تو دو سنتیں اس سے پہلے عشا کے چار فرض ہیں تو اس سے پہلے چار سنتیں عصر کے چار فرض ہیں تو اس سے پہلے چار سنت غیر موقع عشا کے چار فرض ہیں تو اس سے پہلے چار سنت غیر موقع مغرب کے علاوہ ہر نماز میں آپ دیکھیں فجر ظہر اصر عشاء ہر نماز میں فرض سے پہلے سنتیں ہیں اس کی حکمت یہ ہے جب انسان وضو کر کے سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اب ذہن عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے تو پھر فرض جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ عمل صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کی یہ معمولات کان المسلمون اذا دخل شعبان اقبو المساحب تو قرآر شابان کا چاند نظر آتے ہی صحابۂ کرام قرآن پاک کی طرف مائل ہو جاتے اور بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے وہ اخرجو زکات اموا لیکن اور اپنے مالوں کی زکوات نکال لیتے تقویت لدی پیول مسکین اعلیٰ سیام رمدان اور شابان المعظم میں ہی زکوٰۃ دے دیتے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں اور رمضان المبارک کے روزوں میں انہیں تقویت حاصل ہو کہ غریبوں کو زکوٰۃ اگر رمضان سے پہلے مل جائے تو رمضان میں وہ فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے تاش ایسا ہو جائے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر ان مانوں میں کریں کہ جو خریداری ہمیں رمضان میں کرنی ہے یعنی عید کی خریداری اس خریداری کو اگر ہم شابان المعظم ہی میں کر لیں کہ اگر خریداری کرنا ضروری ہی ہے تو کوشش کریں کہ شابان المعظم میں اس سے فارغ ہو جائیں عید کے کپڑے وغیرہ سلوانے ہیں تو شابان المعظم میں اگر ممکن ہو تو سلوا لیے جائیں زکوات کا حساب کر کے نکال لیں اور رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو بعد لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوۃ دیں کیونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے ایک فرض رمضان میں ادا کیا جائے تو ستر فرائض کا ثواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے شابان المعزم میں مکمل حساب کر لیں اور جیسے ہی رمضان شروع ہو رمضان کے شروع ہی میں زبرد تقسیم کر دی جائے اگر ممکن ہو تو دکاندار ملازمین کو بونس اگر شابان ہی میں دے دیں جو عید کی خریداری کے لیے وہ دیتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت راتیں خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں شاپنگ اور مال کمانے میں صرف نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے عقید و یہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شابان المعظم میں کثرت سے روزے رکھے رجب سے آپ رمضان المبارک پانی کی دعا فرماتے یہ دونوں عمل اپنے امتیوں کو رمضان المبارک کی اہمیت بتانے کے لیے ہے لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی اہمیت اور یہ بتانے کے لیے کہ رمضان پانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے جب رمضان المبارک کی بالکل آمد آمد ہوتی شابان المعظم کا آخری دن ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبۂ کرام کو جمع فرماتے اللہ اکبر یہ وہ پیارے صحابہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے وہ انہوں نے فیض پایا کہ غفلت ان کے قریب نہیں آ سکتی یہ خوش قسمتی کو خوش قسمتی سمجھنے والے ہیں یہ غفلت میں اس مہینے کو گزارنے والے نہیں پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آمد آمد ہو تو خود بھی رمضان کی تیاری کا ذہن بناؤ اور دوسروں کو بھی اس کا درس دو تاکہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں لوگ قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جو خود دیا اس خطبے کو ہم اس انداز میں سماپت کریں کہ آج ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمارے پیارے آق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ادا کو ادا کر رہے ہیں تاکہ ہم خوش قسمتی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس لیے ہم یہ خطبہ سن رہے ہیں تاکہ ہماری غفلتیں دور ہوں اور اس خطبے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش قسمت بنا دے ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جو غفلت میں گزارا اسے تصور میں لائے زندگی کے کتنے رمضان گزار دیے نہ روزوں کا ڈھنگ نہ تراویح کا ڈھنگ نہ عبادت کا ڈھنگ کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے علاوہ رمضان المبارک میں کیا کیا یہ تصور ذہن میں لائیں اور ہو سکے تو کاش ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں کہ اس مبارک مہینے کی زندگی میں ہم نے کبھی قدر نہیں کی اور پھر یہ بھی تصور میں لائیں کہ ابھی تو رمضان المبارک میں دن باقی ہیں نہ جانے میری زندگی ہے یا نہیں ہے نہ جانے میں رمضان پاؤں یا نہ پاؤں ہو سکتا ہے یہ ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو جائیں کہ گزشتہ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے اور اس تصور کے ساتھ بھی خطبہ سنے اس مبارک خطب کی برکت سے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں اس سال ایک بہت ہی پیارا یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا کوشش کریں گے کہ ایک ایک لفظ دل نشین ہو جائے اور ہم اس طور پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو فکر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بہت توجہ اور ذوق و شوق سے سمادھ کریں اور یہ تصور بھی قائم کریں کیا وہ منظر ہوگا کہ ممبر رسول رسول پر رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے کیا نور برس رہا ہوگا اور کتنے نورانی چہرے صحابہ کرام علیم ردوان سر جھکا کر کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا معمول یہ تھا کہ جب رسول اللہ بیان فرماتے وعظ فرماتے تو دو زانو بیٹھ جاتے سر کو جھکا لیتے اور اس قدر توجہ سے بیان سنتے کہ بسا اوقات پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے یعنی ہلنا جلنا بھی نہ ہوتا صدیق اکبر بھی ہوں گے فاروق اعظم بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے حیدر کرار ہوں گے ان جگ جگمت, جگمت ستاروں میں مہتاب کا کیا عالم ہوگا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم ہو کر اس مبارک خطبے کو واس کو سماعت فرمائیے ان سلمان الفارسی ردی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ, تعالی قالا آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی آخری یو من شعبان شابان کے آخری دن رسول اللہ نے ہمیں واس فرمایا خطبہ دیا <تصفح> الناس اے لوگوں قد ام شاہ عظیم عیم مبارک اے لوگوں بے شک تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے فی ل تم خیرم الف شہر اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل اعلیٰ ہے جعل اللہ, اللہ نے اس کے روزے فرض کیے وہ لیلہ تطوعا اور اللہ نے رات کو تراوی پڑنا سنت قرار دیا من تقرب فیه بخصلت من الخیر کانا کمن عدا فرید وطن فیم سواہ جو اس مبارک مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا و من اد سِوَاهُ اور جو اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اسے ستر فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا شہر یہ صبر کا مہینہ ہے وہ ثَوَابُهُ ثواب الجن صبر کا ثواب جنت ہے وہ شہر یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے وہ شہر مؤمن یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مؤمن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے من فتو رفیح سائی من کا نہ لہو مغفرت ضون جو اس مبارک مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا وعت کو رقبتی ہی من انار اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا وکان لہو مسلو اجری من غیر این تقوص من اجری شیون اور اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی کلنا یا رسول اللہ بھی صحابۂ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ارض کیا رسول اللہ لئی سکل نہ جی دا نفکروبی حصائی یا رسول اللہ ہمارے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے ہم میں سے ہر کوئی وہ کھانا نہیں پاتا کہ جس سے روزے دار کو افطار کرا سکے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ من فطر على مذقت او او شربت <تصفيق> یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرائے یا ایک کھجور سے افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے ومن اشباس سائی من, سقاہ اللہ من شربت اللہ حتی يدخل الجنہ اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تبارہ و تعالی اسے میرے حوضے کو سر سے سیراب فرمائے گا اور اسے ایسا سیراب کر دے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہو شہر اول رحمت یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے وہ اوسط اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے وہ آخر منار من اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے و من خپ لو کی فی غفر اللہ تقوار جو اس مبارک مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے یعنی فی زمانہ مثلاً اپنے نوکر پر بوجھ کم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا وسطرتی خسال اے لوگوں اس مہینے میں چار کام کثرت سے کرو خصل دو نبیما ربکم دو کام ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لوگے خسلت نیلا گنا اب کم انہا اور دو کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے پرواہی نہیں کر سکتے امل خسلتا نیلتا نیترد نبی ہیما دو کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو شہادت وہ دو کام یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو یعنی کلم طیبہ کی کسرت کرو اور استغفار کی کسرت کرو وہ امل خص لطان لا گنا ابھی کمانہ اور دو کام ایسے کہ جن سے تم لاپرواہی نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے بہت اہم ہیں ضروری ہیں وہ دو کام یہ ہےار کہ تم اس مبارک مہینے میں بار بار اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو یہ وہ خطبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صرف ایک دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لما اکبر شاہر الرمدان جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبۂ کرام سے فرمایا سبحان اللہ جانتے ہو تستقبلون وماذا حکم تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے حضرت عمر نے بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا کوئی وہی نازل ہونے والی ہے یا کوئی جہاد کا حکم آنے والا ہے کہ ہم جہاد کی برکتیں پائیں گے حضر اللہ علیہ وسلم نے شاید فرما نہیں ایسی کوئی بات نہیں لکم یغفر شاہر یا فراہ ابلا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی پہلی رات اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے تو خطبہ دینا اور کسی موقع پر اس طرح استقبال کے لیے ابھارنا یہ ساری باتیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ذہنی طور پر رمضان کی تیاری کے لیے ہم تیار ہوں رمضان المبارک میں عبادت اور اس کی قدر کرنے کے لیے تیار ہوں خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے رمضان المبارک کی جس نے قدر کی اس کے لیے کیا بشارتیں ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور معصوموں کے سردار ہیں تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اللہ کے محبوب ہیں حبیب ہیں لیکن اذا دخل رمضان الطیر لیکن جب رمضان کا چاند رسول اللہ دیکھتے تو چہرے مبارک پر فکر کے آثار ہوتے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا حضرت امام مناوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہوتی کہ کہیں رمضان المبارک میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ میں اللہ مبارک و تعالی کا جو حق ہے حق کے ابودیت کہیں اس میں کوئی کوتاحی نہ ہو جائے یہ امام حضرت مناوی فرماتے ہیں یہ گویا کہ ہماری تعلیم ہے رسول اللہ تو کوتاہی سے پاک ہیں یعنی ہمیں یہ درس ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر تم پر یہ فکر تاریخ ہونی چاہیے کہ کیا میں اس رمضان کی قدر کر سکوں گا جب رمضان المبارک کا آپ چاند دیکھتے تو آپ وہ دعا کرتے جو دعا آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے یہ دعا نہیں اللہ اللهم سلمني من رمضان اے اللہ تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما و سلیم رمدان علی اے اللہ میرے لیے رمضان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما و سلیم اے اللہ مجھے اس مبارک مہینے میں تیری نافرمانی فرمانی سے محفوظ فرما آئیے ہم اس دعا پر آمین کہتے ہیں اللہ سلم من رمدان و سلیم رمدان علی وسلیم ہو منی اور حضرت عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات سکھاتے تھے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو اس طرح دعا کیا کرو اور جب رسول اللہ رمضان کا چاند دیکھتے تو الگ ہی پیارا انداز ہوتا کیا آپ خوش ہو کر کہتے کانا ادارا رمدان کالا ہلال ہلال و, و خید آپ چاند کو دیکھ کر فرماتے کہ یہ ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے یہ ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے آمن تو خلق کا میں ایمان رکھتا ہوں اس رب پر جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو رسول اللہ صاحبۂ اکرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے اور اس موقع پر بھی رمضان کے کچھ فضائل بیان کرتے اور اس طرح بھی فرماتے اتاکم رمضان سید سعید الشہور تمام مہینوں کا سردار آ گیا مرحب بھی و ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بیچ میں بھی خطبہ دیتے اور رمضان کے فضائل بیان کرتے تاکہ لوگ رمضان کے درمیان کہیں غافل نہ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم رمضان المبارک کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے اور اس امت کے لیے یہ رمضان المبارک خوش قسمتی حاصل کرنے کا ذریعہ کیوں ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور روزے کی فرضیت کی جو وجہ بیان کی گئی فرما اللہ تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے عام طور پر تقوی اور پرہیزگاری میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دو ہیں ایک ہے نفس دوسرا ہے شیطان شیطان رمضان المبارک میں قید ہوتا ہے اور روزہ رکھ کر نفس کمزور پڑ جاتا ہے اس لیے رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے اگر حقیقی معنوں میں رمضان کی قدر کی جائے تو انشاءاللہ ایسی تربیت ہوگی پھر پورے سال ہماری کوئی نماز پذا نہیں ہوگی بلکہ رمضان المبارک میں صحیح تربیت ہو جائے تو گناہوں سے گھن اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی کی جو رمضان پائیں اور اپنی مفرت نہ کرا سکیں فرمایا میں باحود علیمن رمضان جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک کو برباد ہو جائے جبریل امین نے یہ دعا کی اور رسول اللہ نے امین کہا تو کیا ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے میں آج تک کامیاب ہوئے اصل میں رمضان کو ہم نے ایک رسمی سمجھ لیا نئی نئی ڈشیں کھانے کا مہینہ اور گھومنے پھرنے کا مہینہ اور عید کی خریداری کرنے اور پھر عید منانے کا مہینہ سمجھ لیا رمضان المبارک کی بے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد ہم نہ سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب ہو جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالی اس کے بھوکے پیاس سے رہنے کو قبول نہیں فرماتا تو ہم نے رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد نہ سمجھا کھانے پینے سے بھی بچیں۔ ساتھ میں آنکھ کا روزہ بھی رکھو آنکھ گناہ سے بچے کان گناہ سے بچے جسم کا ہر اس گناہ سے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا دو لڑکیوں نے روزہ رکھا جب کھلنے کا وقت آیا تو کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ روزہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ الٹی کریں جب انہوں نے الٹی کی تو خون چیتھرے اور گوشت کے ٹکڑے نکلے تو آپ نے فرمایا یہ کیسی روزے دار ہیں کہ ایک دوسری کے پاس گئی اور غیبت کرنے لگی مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگی روزہ رکھ کر گناہ کرنے سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور حقیقی طور پر انسان روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے رمضان المبارک کو جس طرح آپ نے گزارا اس میں رمضان کا روزے کا خاص تعلق آپ نے قرآن سے بیان کیا آپ دیکھیں رمضان المبارک کا جو فضیلت حاصل ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے کیوں شاہ رمضان لری ان کی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لت القدر تمام راتوں سے وہ بڑھ کر ہے انا انزلہ قدر اس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا تو جس رمضان المبارک کو برکتیں ملی ہیں قرآن کی وجہ سے تو پھر قرآن کا روزے کا خاص تعلق ہوا اور اسی تعلق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ کل روزے قیامت روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا روزہ کہے گا اے مالک کو مولا دن میں میں نے اسے کھانے پینے سے روکا اور قرآن کہے گا مالک و مولا میں نے رات کو اسے آرام کرنے سے روکا تو اللہ تبارک کا تعالی دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں دو چیزیں ہیں ایک تو روزہ اور روزہ رکھ کر صبر کرنا ہے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کر کے رات کو آرام کی قربانی دینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب قرآن ہے لیکن آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہونے کے کے باوجود قرآن کی کس قدر تلاوت فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ کے پیچھے تراوی ادا فرمائی تو آپ نے تراوی کے اندر سور بقرہ سور علی عمران سور نساء ایک رات کے اندر ادا فرمائی اور انداز یہ تھا کہ جہاں رحمت کی آیت ہوتی آپ اس موقع پر رحمت کا سوال کرتے اور جہاں خوف کی آیتیں ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے لیکن آپ بتائیے اتنے رمضان المبارک گزر گئے کیا اس سنت پر ہم نے عمل کیا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تراوی کے اندر قرآن سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رحمت کی آیتوں پر دل رحمت اللہی سے جھوم اٹھا ہو جب توبہ کا حکم قرآن میں ہو تو ہمارا دل توبہ کر رہا ہو کبھی ایسا ہوا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی ایک بوجھ ہے نوز بلّہ ظالے 35-40 منٹ میں یہ بوجھ اتار دیا جائے چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ تین دن چار دن خود تراوی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سہ روزہ اور پانچ روزہ تراوی کے اندر ہم فارغ ہو گئے حالانکہ ترابی پورے رمضان میں ہر رات کے اندر پڑھنی ہے تراوی رمضان کی ہر رات کے اندر سنت موقع ہے پڑھنا اگر تین روزہ یا پانچ روزہ تراوی کے اندر قرآن ختم کر لیا پھر بھی تراوی تو پڑھنی ہے بیس رکا اب دیکھیں نا ستائیس روزہ جہاں ختم ہوتا ہے اس مسجد میں اٹھائیسویں دن تراوی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تراوی تو رمضان المبارک میں پورے مہینے پڑھنی ہے اب یہ کیسے ہوگا کہ ہم رمضان المبارک میں تراوی ادا کریں اور جب تراوی میں قرآن سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں یہ کیسے ہو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن سمجھ کے تراوی بھی ادا کریں قرآن کی آیتوں پر ہماری نظر ہو جو قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہن میں ہو اور اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ ہے یادگار رمضان گزارنا کہ ہر چار رکعت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ اور اس کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد ہم چار رکعت تراوی میں وہی سنیں تو جب ترجمہ و تفسیر ہم نے سماعت کیا ہوگا تو ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہوں گی اور کئی تفصیلی باتیں ذہن نشین ہوں گی بس اوقات بعض آیتوں کا دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تراوی پڑھتے ہوئے قرآن کی کسی آیت پر آنسو جاری ہو جائیں رونگ کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ بھی تراوی کے اندر وہ بھی قرآن سن کر اس میں وہ روحانیت ہے وہ لذت ہے وہ چین ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے تو وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی اس نعمت کے اندر ہے اسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو بڑا مشکل کام ہے ہم سے تو پینتالیس منٹ کی تراوی نہیں پڑی جاتی تو یہ تو بڑی لمبی ترابی ہوگی اتنی دیر تو میں کھڑا نہیں رہ سکوں گا تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کھڑا نہیں رہنا بلکہ ایک پاؤ کا جو ترجمہ و تفسیر ہمیں سننا ہے وہ تو بیٹھ کر سننا صرف چار رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن بھائیوں نے یادگار رمضان گزارا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پینتالیس منٹ کی تراویح یہ مشکل لگتی ہے لیکن یہ تراوی کی جس کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہو بلکہ ایسا دل چاہتا ہے ایسا سرور ملتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتا رہے پوری رات گزر جائے ہم قرآن ہی سنتے رہے طالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کسی بھائی نے کہا کہ میں یہاں پر یادگار رمضان گزارنے کے لیے آتا ہوں تو دو تین چار گھنٹے قرآن سن کر جاتا ہوں معنی مطالب سمجھ کر جاتا ہوں پھر جا کر میں جب گھر پہ سوتا ہوں تو مجھ پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ پوری رات میں خواب میں یہی دیکھتا ہوں کہ قرآن سن رہا ہوں بتائیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی پھر اس نے کہا صرف خواب کی بات نہیں میں جب دکان پر بیٹھا ہوتا ہوں تب بھی مجھے وہی رات کی جو باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں اور بسا اوقات بعض کلمات پر اور بعض آیتوں پر کاروبار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ واقعی اس کا نام یادگار رمضان رکھا کس نے ہے کتنا پیارا نام ہے کہ اگر تراوی قرآن سمجھ کر ادا ہو جائے اور قرآن سمجھنے کی وجہ سے ہماری تربیت ہو جائے اور ایسا ہم پر کرم ہو جائے رمضان المبارک مبارک راتوں میں جب رمضان گزر جائے تو ہم نمازی ہو چکے ہوں اور پکے پرہیزگار بن چکے ہوں تو بتائیے اس سے بڑھ کر یادگار رمضان کیا ہوگا یادگار رمضان گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں آخر میں اس سماعت کر لیجئے نمبر ایک ہم ماضی کی غفلتوں پر آنسو بائیں اور جو ہم نے غفلتیں کی ہیں اس پر افسوس کریں جب انسان اپنی غفلتوں پر افسوس کرتا ہے تو آئندہ صحیح طور پر رمضان گزارنے کا جذبہ بیدار ہوگا نمبر دو ہم یادگار رمضان گزارنے کا ازم پختہ کر لیں یہ نہ دیکھیں میرے لیے مشکل ہے میری تو دکان کا معاملہ ہے جناب چار دن کے بعد میری تو مارکیٹ کھل جاتی ہے میں کیسے گزار سکوں گا ازم پختہ ارادہ کر لیں کئی ہی بھائی ہیں جو یہاں پر یادگار رمضان گزارتے ہیں ان کی دکانیں چار یا پانچ تاریخ کے بعد کھل جاتی ہیں پوری پوری رات دکانیں کھلتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ للہ رمضان المبارک میں یادگار رمضان گزارنے کی برکتوں سے اور قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ وہ روحانیت عطا فرماتا ہے پران میں پاور ہے روحانی پاور ہے تو ایسی روحانی طاقت مل جاتی ہے کہ چند گھنٹوں کی نیند ہمارے لیے کافی ہوتی ہے اور بعض بھائیوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے یادگار رمضان پانے کے لیے یہ عزم کیا کہ رات کو دکان پہ نہیں جائیں گے اب جس کا کاروبار ہی رات کو چمکتا ہو وہ رات کو اگر دکان پہ نہ جائے تو بتائیے رمضان المبارک میں کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نیت کی کہ رمضان المبارک تو یہ مبارک مہینے میں میں اپنی دولت قرآن کے نام پر قربان کرتا ہوں ہمارا تو سب کچھ قربان ہے تو چند سکے قربان ہوں گے کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں دن میں تو دکان کھلتی تھی جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے لگا اور ہم نے حساب کیا تو اللہ تبارک کا وطال کا کرم ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفع عطا فرمایا من کان اللہ اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا تو جب بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کی الفت میں اللہ کے پیارے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت دے گا تو بتائیے کیا اس کی دنیا نہیں سمرے گی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا تو عزم کر لے پختہ ادا کر لے ان اللہ تعالیٰ پختہ ارادہ کر لیں گے دعائیں مانگیں گے تو ان شاء اللہ ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور دعا کا جہاں تک تعلق ہے روزانہ ہو سکے سلاۃ الحاجات ادا کریں نماز کے بعد دعا کریں اذان کے بعد دعا کریں کہ مالک و مولا اس مبارک صدا کے خطے میں تو مجھے اس سال یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما اس کے علاوہ روزے کی حالت میں دن میں گناہوں سے بچیں آنکھوں کی حفاظت کریں گوئی سے بچیں تو ان اللہ روحانی قوت ہوگی تو رات میں یادگار رمضان کے لیے حاضر ہونا اور انشاءاللہ یہ تراویح کی محفل اٹینڈ کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے کھانے پینے پر کنٹرول کیا جائے افطار کے وقت صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو جاتا ہے اسے تھوڑا قابو میں رکھیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور مبارک ہاتھ میں لیتے ہجور مبارک ہاتھ میں لے کر آپ سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے اس طرح انتظار کرنا یہ سنت ہے پھر آپ ہجور مبارک سے روزہ افطار فرماتے کبھی دودھ مبارک سے افطار فرماتے کبھی پانی سے افطار فرماتے اور ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے روزہ جو ہے ستو مبارک سے افطار فرمایا ان چار چیزوں کے علاوہ افطار میں کسی اور چیز کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا بلکہ احادیث طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے اجتناب فرماتے تو سموسے اور کباب اور یہ ساری چیزیں اگر افطار کے وقت کھائی جائیں تو سائنسی طور پہ بھی نقصان ہے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے انسان کا پیٹ بالکل خالی ہے اور یک دم وہ تیل والی چیزیں جب پیٹ میں جائیں گی تو وضو بھی ٹوٹے گا اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہوں گی نیند بھی آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے کھجور سے افطار کر لیں مغرب کی نماز جماعت سے ادا کریں اور مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے تناول فرمائیں لیکن اس سنت پر عمل کریں کہ پیٹ کے تین حصے کریں ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصے میں کھانا ہو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہو اس کے علاوہ ہم اپنا شیڈول بنائیں صرف یادگار رمضان اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم نے تراوی میں اگر قرآن سمجھ کر ختم کر لیا تو یادگار رمضان ہو گیا بلکہ ہمیں شیڈول بنانا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ایک نیکیوں کا ایسا شیڈول بنانا ہے کہ اس رمضان کو ہم آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اللہ تبارہ کا بطالہ ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق کو سعادت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے خوب خوب قرآن کی تلاوت کرنے اور خوب خوب قرآن پاک سمجھتے ہوئے تراوی ادا کرنے اور یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم